مدنی چینل کے سلسلے نیک بننے کا نسخہ جو کہ برائے راست اس وقت جاری ہے اس میں مرحبہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مبارک سلسلے کی برکت سے ہم سب کو نیک بنائے ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے کیونکہ یہ سلسلہ مدنی انعامات سے ہی متعلق ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے آئیے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف مکتبہ المدینہ کی جو مطبوعہ کتاب ہے نیکی کی دعوت نیکی کی دعوت کے موضوع پر شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی مایا تصنیف ہے اس کی ابتدا میں ہی درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہوئی ہے آئیے وہ فضیلت ہم سنتے ہیں اور اپنے سلسلے میں درود پاک کی برکتیں شامل کرتے ہیں حضرت سعین ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان عزم نشان ہے اللہ ازل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ رود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے علی الحبیب صلی صل اللہ, صل اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم مٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد تبارک اتبارک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا کہ اندین عند اللہ الاسلام اور دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاق کی طرف بلاتا ہے اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہے اور اس بات کی تعلیم دی ہے دین اسلام نے کہ جو بھی اس کا ماننے والا ہے اس کے اخلاق ایسے ہوں کہ کسی مسلمان کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی مسلمان کی اس کی وجہ سے دل آزاری نہ ہو اس کی گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ دوسرے مسلمانوں کے دل میں اس کی گفتگو سے اس کے اخلاق سے خوشی داخل ہو دوسرے مسلمانوں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی دلائی ہے جیسا کہ المعجم القبیر کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افسل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے یعنی نفلی جو اعمال ہیں ان میں افضل ترین عمل جو ہے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کو کہا گیا تو ظاہری بات ہے جس مسلمان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں جس مسلمان کی گفتگو اچھی ہے جس مسلمان کا دوسرے مسلمانوں سے دوسرے لوگوں سے ایک میل جول کا اچھا طریقہ ہوگا اس کی گفتگو کا انداز اچھا ہوگا تو اس کی وجہ سے مسلمان خوش ہوں گے اور اگر گفتگو کا انداز اچھا نہیں ہے آپ بات صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ کی گفتگو کا انداز صحیح نہیں ہے تو دوسرے مسلمان کو اس وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے بات کا مطلب کچھ اور لیا جا سکتا ہے اور یوں دل آزاریوں کا بھی سبب بن سکتا ہے اس لیے اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہے نیک بننے کا نسخہ یہ بھی ہمیں الحمدللہ ہمارے اخلاق کی بہتری کی طرف لا رہا ہے آج ہم مدنی نامات کے سلسلے اپنے نیک بننے کے نسخہ کا جو سلسلہ ہے اس میں ہر سلسلے میں ہم ایک مدنی نامات کو شامل کرتے ہیں اور اس کے مطابق بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے کس طرح ہمارا اس پر عمل ہوگا کب کب عمل مانا جائے گا اور اس مدنی نام پر عمل کی برکتیں کیا ظاہر ہوں گی اور اس مدنی نام پر ہم آسانی سے کیسے عمل کر سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں اور بہت کچھ ہم اس سلسلے میں سیکھتے ہیں تو مدنی نعمات میں آج جو ہم نے مدنی نام سننا ہے آج وہ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی یفور اطاری صلی اللہ باری بھی کرم فرما ہے تو انشاءاللہ تبارک اللہ تبار کو آج مدنی انعام نمبر سات جو کہ ہمارے سلسلے میں شامل ہے تو یہ آپ حدی یافور اتاری صلی اللہ علیہ euh جو کہ مبلغ دعو سلام میں رکنے شورہ ہیں انہیں کی زبانی سنتے ہیں آئیے مدین نمبر ساتھ کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم mm الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ کی مدنی خدمات کا ایک زمانہ معطرف ہے اور آپ کی صحیح پہن سے لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے آپ دامت برکاتم العالیہ خوف خدا از وزل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جذبہ اتباع قرآن و سنت جذبہ احیائے سنت زہد و تقوا افو و درگزر صبر و شکر آجزی و ان سادگی اخلاص حسن اخلاق جود و سخا دنیا سے بے رغبتی حفاظت ایمان کی فکر فروغ علم دین خیر خواہی مسلمین جیسی صفات میں یادگار اسلاف ہیں شیخ طریقت میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں چاہے وہ معاملہ انفرادی عبادت کا ہو یا اجتماعی عبادت کا حقوق اللہ کی بات ہو یا حقوق العباد کی امیر اہل سنت دامت براکاتم الالیہ اپنے متعلقین اور محبین کی ان معاملات میں رہنمائی فرماتے ہی رہتے ہیں اور آپ دامت برکات و الالیہ ان کی اخلاق کردار اور صحت کے حوالے سے بہت زیادہ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں میرے رشخ طریقہ امیرہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری دامت برکات و ملالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیا کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ اسلامی بھائیوں کے لیے بنام بہتر مدنی نامات بصورت سوالات ماں رضاء رب نام کے مدنی نامات ہمیں مدنی کام عطا فرمائیں اس میں جو اپنے آج کے موضوع کے حوالے سے فرمایا کے مدنی نام نمبر سات تو میرے شخت طریقت امیر اہل سنت دامت برا قاتل عالیہ کی طرف سے جو عطا کردہ ساتواں مدنی نام ہے یہ بہت پیارا اور میٹھا اور دل جیتنے والا مدنی نام ہے ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جب سنیں گے تو انشاءاللہ وہ جم جائیں گے ان اور وہ مدنی نام کیا ہے کیا آج آپ نے گھر یا باہر بھی ہر چھوٹے بڑے حتہ کے والدہ اور اگر ہیں تو اپنے بچوں اور ان کی امی کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا نیز ہر ایک سے دوران گفتگو ہیں کر کے بات کی یا جی کہہ کر آپ کہنا جی کہنا درست جواب ہے سبحان اللہ اب یہ غور کریں اس پر کہ یہ ایک مدنی نام ہے اور اس میں اخلاقیات سوارنے کے کیسے پیارے مدنی پھول میرے شیخت طریقہ میرا سنت دامت برا العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور ہر ایک لازم, لازم ہے کہ اپنے گھر والوں پڑوسیوں بلکہ ہر ملنے والوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملنا جلنا بہت بڑی سعادت ہے اور خوش نصیبی کی عادت اور ثواب کا کام ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا مدنی نام نمبر سات جو کہ اخلاقیات کے حوالے سے ہے اور رکن شرا جیسے فرما رہے تھے کہ یہ مدنی انعام ایسا ہے کہ یہ دل جیتنے والا مدنی انعام ہے تو واقعی جب ہم نے سنا کہ ہر ایک کو یعنی آپ کہہ کر بلانا ہے آخر میں بتایا گیا کہ آپ اور جی کہہ کر بلایا جائے یعنی جب بات کوئی کہے اس پہ جی کہنا اور کسی کو بلانا تو آپ کہہ کے بلانا تو اس میں درست مدنی نام مانا جائے گا تو الحمدللہ جس کی یہ عادت ہوگی تو جیسے رکنے شراء میں فرمایا تو وہ دل جیتنے والا ہوگا جس کی یہ عادت ہوگی تو اللہ تعالی ہم سب کے بھی اخلاق کو درست فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم طا مکھارم الخلاق یعنی مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ جب حسن اسلام جن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے چند چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ان میں سے ایک اس چیز کو بھی بیان کیا کہ کسی کے اخلاق کا درست نہ ہونا یعنی بد اخلاقی کی عادت ہونا اس سے حسنِ اسلام اسلام چلا جاتا ہے تو الحمدللہ اللہ حسنِ اسلام میں سے یہ ہے کہ اخلاق کی درستگی ہو تو مدعین نام کے حوالے سے اب ہمارا یہ آج کا سلسلہ یہ ہے نیک بننے کا نسخہ اور مدنی نام ہے کہ آپ اور جی مطلب آپ کہہ کر بلانا اور جی کہہ کے جواب دینا تو یہ نیک بننے کے حوالے سے اب ہم سب بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے مدنی پھول ملیں گے جس سے ہم نیک بن جائیں ظہری بات مدنی چینل کے ناظرین بھی سلسلہ جیسے نام اس کا دیکھتے ہیں تو یہی ایک وہ ہوتا ہے کہ یار یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں کچھ ایسے مدنی پھول ملیں کہ جن سے ہمارے مزید نیک بننے میں معاون ہوں مددگار ثابت ہوں اور ان مدنی پھولوں پہ ہم عمل کریں تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو تو یہ آپ کہہ کر بلانا اور جی کہنا تو اس سے کیا مطلب اس سلسلے سے کیسے اس کا تعلق ہے کیسے بنا نیک بننے کے حوالے سے وہ رب والصلاة والصلاة والصلاة سید المرسلین اما بعد فاعوذ فعزب من عمین الشّیََََََََََٰجین بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ رُکن شورا نے فرمایا کہ اخلاق جو ہیں اچھے اخلاق امیرہ سنت دامت برکات عالیہ نے ہمیں اس کی تعلیم فرمائی اور امیرہ اللہ سنت دامت برکات الیہ کا یہ انداز دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی اخلاقی تربیت فرماتے ہیں تو بدرجۂ اولا خود پر اس کو پہلے نافذ کرتے ہیں اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہوں گے جو مدنی چینل دیکھتے ہوں گے کہ امیر اہل سنت جو سنتیں بیان فرماتے ہیں جو مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں تو سب سے پہلے ان پر عمل کرتا ہوا ہم امیر اہل سنت کو پاتے ہیں اسی طرح جیسے کہ سوال تو آپ نے یہ کیا کہ آپ اور جی کہنے سے نیک بننے کا کیا تعلق ہے تو تعلق تو یہ ہے کہ اخلاق جو ہیں جتنے اچھے ہوں گے جتنا زیادہ اخلاق میں بلند تر ہوگا یقیناً اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقرب ہوگا یقیناً نیکیوں کا جو کرنے کا مقصد ہے نیک بننے کا وہ یہ اللہ کی رضا ہے بلکہ ہر نیک عمل کا جو جو کہہ لیجیے کہ بنیاد ہے یا اس کا جو کہہ لیں کہ جس جس کے لیے ہم عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا ہے تو یقیناً اخلاق کے ذریعے اچھے اخلاق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اس زمن میں ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر پانچ سو اکتالیس میں ہے سیدنا عبداللہ اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار کلب و سینا صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو فہش گو تھے اور نہ ہی بد کلامی کرنے والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے سبحان اللہ ایک اور مقام پر اشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسی جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب کے صفحہ پانچ سو کی یہ 157 نمبر حدیث ہے کہ پیارے آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں کامل ترین شخص وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے معاملے میں بہتر ہو تو یہ آپ کہنا اور جی کے ساتھ جواب دینا یہ اخلاق کو درست کرنے کے لیے ہے اور انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ انسان کا آئینہ ہوتی ہے انسان کے گفتگو کردار سے ہی اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے گفتگو میں جتنی زیادہ شائستگی ہوگی جتنی زیادہ مٹھاس ہوگی اس سے اتنا ہی زیادہ انسان کا وقار بھی بلند ہوتا ہے اسی لیے امیر اہل سنت دامت برکات والیا نے ان مدنی انعامات میں سے ہمیں مدنی نام یہ بھی عطا فرمایا تاکہ اچھے اخلاق کے ذریعے اچھے اندازے گفتگو کے ذریعے دین کا کام بھی بہتر انداز سے ہوگا اور اچھی گفتگو کرنے والے کے لیے تو احادیث میں اچھی عظیم و شان بشارت بھی موجود ہے چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش حفال پے کر حسن و جمال دافۂ رنج و ملال صاحب جود و نوال نسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کمرہ ہے جس کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے ارشاد فرمایا اس کے لیے جو اچھی گفتگو کرے اور کھانا کھلائے اور جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھتے ہوئے رات گزارے سبحان اللہ تو دیکھا آپ نے کہ آپ اور جی کہنے والا جو مدنی نام ہے یہ حسن اخلاق کی تربیت ہے ہماری اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امیر اہل سنت دعوت برکات عالیہ کا یہ انداز دیکھا ہے کہ جو بھی مدنی نام عطا فرماتے ہیں ہمیں تو بہتر مدنی نام عطا فرما ہے اور در حقیقت اپنی ذات پر سینکڑوں مدنی انعامات کا نفاذ کیے ہوئے ہیں چنانچہ آپ ایک اپنے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی نواسیوں سے بھی آپ ہی سے گفتگو کرتا ہوں اور یہ دیکھا امیر علیہ کا معمول بھی کہ جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں تو اچھے نہ صرف اچھے انداز میں بلکہ اچھے القابہ سے گفتگو کرتے ہیں اور مقصود یہ ہے کہ مسلمان کی دل, دل میں خوشی داخل کر کہ یہ بھی آپ نے جو روایت بیان کی کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ افضل ترین اعمال میں سے تو یہ الحمدللہ اس جو مدنی نام کی جو حکمت ہے کہ امیر علیہ سندت نے جو ہمیں عطا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے ہمارے اخلاق جو ہے وہ درست ہو جائے آپ نے فرمایا کہ اس کی حکمت کیا ہے دین اسلام اس کی اہمیت کیا ہے الحمد ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا نرمی کے ساتھ پیش آنا یہ ایک پیغمبرانہ خصلت ہے سہان اللہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم میں سے مسلمانوں میں میرے سب سے زیادہ مجھے وہ محبوب ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں سبحان اللہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یقیناً ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہے لیکن میرے آکد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ کون محبوب ہے اخلاق اچھے ہیں تو اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت برابن عادب ردی اللہ تعالیٰ کا کال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبر اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے سبحان اب اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر تو قرآن مجید بھی مطلب گواہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میرشا فرما رہے ہے اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بہت بڑے درجے پر اعلیٰ درجے پر ہیں تو واقعی آج اتنے عرصہ گزر گیا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک کو ضرورت نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق دشمنان اسلام, اسلام بھی سرکار صلی اللہ علی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ربی اللہ تعالی عنہا یہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہ تھا سبحان اللہ اور آپ کے اصحاب میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آپ کو پکارتا تو آپ لبئی کہہ کر جواب دیتے سبحان اللہ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ یقیناً اتنے بلند مقام پر کہ انبیاء کے بھی امام اور جب کوئی پکارے تو لبئی کہہ کر آگے جواب دیں اب یہ دیکھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں اگر یہ اکالی صلاحت وسلام کی ادا جو ہے وہ ہم اپنائیں اور میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت بانی دعوت اسلامی نے ہماری اس معاملے میں تربیت فرمائی ہے اور شیخ طریقت آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر کبھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور کوئی اسلامی بولتے ہیں یا نگران شعرا اس میں امیر سنت سے مخاطب ہوتے ہیں تو امیر اللہ سنت لب کہہ کر جواب دیتے ہیں تو یہ امیر اللہ سنت کی بہت پرانی طبیعت مبارکہ ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹا بچہ بھی آواز ہے تو آپ لب جی یہ جواب دیتے ہیں تو الحمد کوئی آپ جناب جیسے ہمارے مبلی کا دعوت اسلامی نے رشاد فرمایا کہ آپ اور جناب کہہ کر میر اللہ کی عادت مبارکہ ہے تو سرکار صلی اللّہ علی وال وسلم اپنے احباب اپنے اصحاب اپنے رشتے دار اپنے پڑوسی ہر ایک سے اتنی خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک نبی پاک صلی اللّہ علی علیہ وسلم کے اخلاق حسنا کا گرویدہ اور مداح تھا اور آپ کے جو خادیم خاص تھے حضرت انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں دس برس تک سفر اور وطن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وسلم کی خدمت میں رہا مگر کبھی بھی دس سال میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علی والی وسلم نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا نہ کبھی جھڑکا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا فلاں کام کیوں نہیں کیا اب اس قدر بلند اخلاق یعنی دس سال تک خدمت میں رہے اور کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطلب کسی بات پہ اعتراض جیسے کہتے نہیں کیا نہیں کبھی ڈانٹا نہیں اور خادی میں خاص صحیح ہے سبحان اللہ یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا بلند اخلاق ہے اگر واقعی جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت براکاتوں لالیہ کے مدنی انعامات ہیں یہ شریعت و طریقت ایک جامع مجموعہ ہے الحمد اور واقعی بعضوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ آپ جناب کہنے کی حکمت کیا ہے تو جب سرکار چونکہ ہماری معلومات کتنی ہم نے مدنی چینل کے ناظرین ریغور کریں آج ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع کہاں سے ملتا ہے اور کتنے مواقع ہیں آج اللہ تعالیٰ امیر اللہ سنت دامت برکات العالیہ کو برکت عطا فرمائے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی گھر بیٹھے بٹھائے اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت اولیا کرام کی سیرتوں کے بارے میں آج ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے معلومات حاصل ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر شیخ طریقۃ امیر علیہ سنت کے ان مدنی انعامات کو اپنے اوپر نافذ کر تو یقیناً اس کے پیچھے بہت, بہت بہت بہت بڑا ایک مطلب یہ مقصد ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے احکامات ہمیں اس میں نظر آتے ہیں کہ پیچھے واقعی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تعلیمات دیں میرے شیخ طریقہ تریک امیر اہل سنت دامد برکات ملیہ نے وہی ایک مدنی نامات کی ایک صورت بنا کر ہم تک پہنچایا یہاں پہ ایک میرا سوال ہے لیکن اس سوال سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک نمبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے 02134942526 02134942526 اگر آپ آج کے سلسلے کے حوالے سے آج کے سات نمبر مدنی نام جو ہے جو آپ اور جی کہہ کر بلانے کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس نمبر پر ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو آپ اس کال کو سلسلے میں شامل کریں گے اور انشاءاللہ اس کا جواب ہم حاصل کریں گے اچھا صاحب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ جو بھی آپ نے ابھی مثالیں دیں اور مبلک اسلامی نے جو بھی مثالیں دیں اور جو اخلاق کے حوالے سے آپ نے بیان کیا یہ تو جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے یا ہمارے افراف کے حوالے سے بزرگان دین کے حوالے سے نیک لوگوں کے حوالے سے اب ہوتا یہ کہ جب ہم ایک کسی سے ایسے آج کل گہری دوستی ہو جاتی ہے دوست آپس میں یا آج کل عام بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں میں تو آپ کہہ کے بلاتا ہے نا تو آگے تو کہتے ہیں یار کیا آپ کہہ کے بلا رہے ہو ہم تو دوست ہیں تو کہہ کے مطلب منع کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے اسی سے تو شیخ طریقت امیر الحل سنت دامت براکاتہ ہوں ہم لالیہ ہماری تربیت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تھوڑی فری شپ ہوتی ہے اور فری شپ ہوتی ہے اس کے بعد پھر تو تکار شروع ہو جاتی ہے اور جب تو تکار شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہلکی پھلکی نوک جوک ہوتی ہے پھر وہ دل میں بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے اور انسان پھر لڑائی جھگڑے کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد قتل و غارت پہ بات آ جاتی ہے آج ہم دیکھیں کہ واقعی اس معاش مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں ہم سب غور کریں اور وہ ارباب اقتدار وہ لوگ جو اس وقت کسی منصب پر ہیں چاہے وہ گھر کے سربراہ ہیں چاہے کسی ادارے کے سربراہ ہیں چاہے وہ کسی سکول کے پرنسپل ہیں چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اگر میرے شیخ طریقت امیر احل سنت دامت برا قاتم عالیہ کے مدنی انعامات کے اس مجموعے کو نافذ کر دیں اپنے ماتحتوں پر کہ جناب یہ دیکھیں اگر آپ پسند کریں تو یہ قبول کر لیں ترغیب دلائیں انہیں دیں تو واقعی یہ معاشرہ ہمارا ایسا مدینہ مدینہ نمونہ پیش کرے گا کہ واقعی لوگ کہیں گے یار کیسا پیارا مدنی ماحول جیسے دعوت اسلامی کا ماحول ہے اب دعوت اسلامی کا پیغام الحمد میرے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت دامت برکات فرماتے ہیں سے زائد ملکوں میں پہنچ چکا ہے اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی یہ مختلف ملکوں سے ہیں مختلف قبیلوں سے ہیں مختلف برادریوں سے ہیں مختلف زبانیں اسلامی بھائیوں کی مگر الحمد حسنی اخلاق کا نتیجہ اور میرے شیخ طریقہ تمیر اہل سنت نے جو, جو سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق شریعت کے مطابق ان کی تربیت جو کی ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی تو غور کرے نا کہ آج گھر کے اندر ایک والد کو دو بچے سنبھالنا مشکل ہے وہ بچے لڑ پڑتے ہیں آپس میں صحیح بات ہے وہ گھر میں آپس میں بچوں کی امی کے ساتھ نوک جوک ہو جاتی ہے مگر یہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو شیخ طریقہ تمیر ال سنت دامت برا قاتون سے وابستہ ہے یہ کیا طریقہ امیر علیہ سنت نے کیا گھول کے پلایا ان کو کہ یہ اتنی پیار اور محبت کے ساتھ اپس میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ان کو قرآن پاک کے مطابق حدیثوں کے مطابق شریعت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے سبحان اللہ ان کو شریعت اللہ کے مطابق لائیں اور مدری نامات کا نسخہ الحمدللہ اللہ قرآن و حدیث کے ان مطابق ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس میں قرآن و حدیث ہے ہم کہیں کہ جی یہ تکراط کیا خدا نا خاصہ تو الحمد جب قرآن و حدیث کے مطابق ہم بات کریں گے تو الحمدللہ لوگوں میں برکت بھی آئے گی اور ہمارے گھر کے اندر بھی مدنی ماحول بنے گا mm -hmm. میں جو اداروں کے سربراہان سے عرض کر رہا تھا کہ یہ مقبت المدینہ سے رسالہ مل جائے گا یہ مدنی نامات کا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو اس سے بھی یہ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ حاصل کیا جا سکتا ہے تو اگر یہ واقعی ہم دیکھیں اب لیجیے مدنی چینل کے ناظرین لیں تو صحیح دیکھیں تو صحیح پڑھے تو صحیح ایک بار عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ عزوجل اخلاقیات میں بہتری آئے گی معاملات میں بہتری آئے گی عبادات کے اندر بہتری آئے گی اور انسان پابند ہوگا آج انسان اپنے آپ کو پابند فیل نہیں کرتا معاشرے کے اندر وائلشن کیوں ہے آپ دیکھیں ٹریفک سگنل موجود ہیں اور میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت ملک کی قوانین کے حوالے سے جو شریعے سے نہیں ٹکراتے امیر اللہ سنت ہماری تربیت فرماتے یار ٹریفک کے قوانین مجھے سمجھ آتے ہیں کہ لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے اس میں نظام بہتر ہے تو میرے شیخر تریقت امیر اللہ ہمیں پابند رہنے کا زین دیتے ہیں ایک شخص ہے وہ آج کسی اصول کا پابند رہنے کا ذہن نہیں ہے اس کا تو کل کو وہ خدا نہ خاص اللہ نہ کرے جب ذہن میں پابند رہنے کا ذہن نہیں ہے تو کل کسی جگہ ولیشن کرے گا وہ وہ کہیں بھی جائے گا کہ یار مجھے کیا حاجت ہے اس کی تو اب جب اپنے آپ کو وہ پابند رکھنے کی کوشش کرتا ہے شریعت کے مطابق اور اپنے آپ کہہ کر بات کرتا ہے جی کہہ کر بات کرتا ہے حسن اخلاق کے مطابق بات کرتا ہے چھوٹوں کو ادب سے بلاتا ہے تو اب یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ لوگوں میں ہر عزیز بنے گا اچھا اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو ثواب بھی پائے گا ان اگر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کرے گا تو باپ پر لازم ہے اگر وہ ادارے کا سربراہ ہے اگر وہ امن قائم کرنا چاہتا ہے اپنے ادارے کے اندر اچھا ماحول بنانا چاہتا ہے تو اگر اس کو نافذ کرے گا تو انشاءاللہ وہاں بھی سے دینی دنیاوی ہر طرح سے فائدے حاصل ہوں گے میرے آقا کی سنتوں کو اپنانے سے انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدے ملیں گے ان شاء ثواب کی نیت ہوگی تو آخرت میں بھی فائدے ملیں گے ان تو اس ساری گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو مدنی آباد کا یہ رسالہ جو ہے اس کا نفاذ کر دیں اپنے اداروں کے اندر اپنے تمام جاننے والوں کو تاکہ یہ رسالہ پہنچائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ رسالہ جس جس تک پہنچے گا اور اللہ کرے کہ عمل کا ذہن بن جائے عمل کا ذہن بن گیا تو انشاءاللہ جو ہے ہمارا معاشرہ وہ وقت دور نہیں کہ ایک مدنی معاشرہ بن جائے گا اور انشاءاللہ امن و سکون اور ایک اچھے اخلاق کا جو ہے وہ ان ہمارے اندر جو ہے وہ ایک صفت آ جائے گی تو ایسا جیسے ہم نے یہ نمبر ابھی دیا تھا مدین چینل کے ناظرین کو تو ان کی کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اب کئی کالز آ چکی ہیں تو جتنی شامل کرنا ہمارے لیے ممکن ہوا تو انشاءاللہ ہم شامل کر دیں گے لیکن جن کی کال شامل نہ کی جا سکے وہ دل برداشت نہ ہوں ان کو اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ شاء ثواب مل جائے گا آئیے اپنے سلسلے میں اسی حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے ایک کال شامل کرتے ہیں سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام بابر حسین اطاری ہے میں گجرات دھوپسڑی سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مجھے شیتونی سے جان چھٹانے کے لیے کوئی نیک نسخہ بتا دیں تاکہ میں نیک بن سکوں اور بھی اگر کوئی کال ہو تو وہ بھی سنا دیں پھر اکٹھا ہی ان کا جواب لیتے ہیں علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نیو کراچی 11 جی نیو کراچی گوترا سے بات کر رہا ہوں میں بہت کوشش کرتا ہوں نیک بن جاؤں نماز ہی بن جاتا ہوں مگر بس بس ایسے آتا ہے کہ میں نیک نہیں بن سکتا نماز میری نماز پڑھتا ہوں پھر تھوڑے دنوں میں واپس واپسی چھوٹ جاتے ہیں کیا کروں تو آپ اس سے میرے اسلحہ تو صاحب یہ بھی مدر نیک بننے کے حوالے سے انہوں نے جیسے ہمارا سلسلہ ہے نیک بننے کا نسخہ تو موضوع سے بہت زیادہ ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن ایک نیک بننے کے حوالے سے ان کے دل میں خواہش ہے دونوں کی تقریباً یہی تھا کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان ہمیں اس طرف نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے تو ہم کس طرح مطلب جو ہے وہ مدر کا سنا ہوگا انہوں نے بھی تو اب وہ چاہ رہے کہ کس طرح ہم کس طرح نیک بنے دیکھیے آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے ا مین از نون بائیز کمپنی ہی سے پہچانا جائے گا جس طرح کے لوگوں میں اٹھے گا بیٹھے گا کھائے گا پیے گا رہے گا جیسے لوگوں میں اس کی کمپنی ہوگی ویسے اس کا ذہن بن جائے گا تو ان دونوں اسلامی بھائیوں کے لیے تو مشورہ یہی ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیں یہ نیک بننے کا نسخہ مدنی چینل پر یقیناً دیکھ کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دعوت اسلامی ایک اسلامی بھائی گجرات سے ہیں تو گجرات میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ سبزی منڈی روڈ پر ہے وہاں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں مدنی قافلوں میں سفر کریں دوسرے اسلامی باب المدینہ کراچی کے ہیں تو وہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے یہاں بھی آئیں اور بھی باب المدینہ کراچی میں کئی جگہوں پر دعوت اسلامی کا افتہوار اجتماع ہوتے ہیں ہفتہ وار اجتماع کو اپنائیں مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں کہ جب صحبت ہی عاشقان رسول کی ہوگی حسنِ اخلاق والوں کی ہوگی سنتوں پر عمل کرنے والوں کی ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ از طبیعت میں تبدیلی آئے گی اور جل اگر جل بد اخلاق لوگوں کی طبیعت ہوگی اگر گلی محلے کے جس طرح لوگ اپنا وقت آ آ آ آ آ آ فالتو بیٹھکوں میں گزارتے ہیں راتوں کو دیر دیر تک محلوں میں چائے کے بستوں پر اور جگہ جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں سڑکوں پر ان کے لیے یہ ہے کہ میرے آقا پیارے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بد اخلاقی انسان کی شکل میں ہوتی تو اس وہ شخص سب سے زیادہ بصورت ہوتا اور بے شک اللہ اجزا وجل نے مجھے بد کلامی کرنے والا نہیں بنایا اب اگر بد کلامی والوں سے صحبت ہے اگر بد اخلاق لوگوں سے ملاقات ہے تو اب اس کی گفتگو میں ان کی بات چیت میں وہ رنگ آ جائے گا کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھے جب پیدا ہوتا ہے کسی گھر کے اندر تو وہ کوئی بولی نہ جانتا ہے نہ سمجھتا ہے مگر وہ جو بولی اس کے ارد گرد دوسرے کانوں میں آواز آتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں وہ بچہ آہستہ آہستہ وہ زبان پک کرتا ہے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ ہمارے ملک میں پیدا ہوا اگر اس کے ماں باپ اردو بول رہے ہیں تو وہ اردو زبان سیکھنے والا بنتا ہے اگر اس کے ماں باپ پنجابی بولتے ہیں تو وہ پنجابی بولنے والا بنے گا سندھی بولتے اس کی بیسکلی کوئی زبان نہیں ہے جب وہ پیدا ہوا یعنی جو وہ سنتا ہے وہی وہ بولتا جو ہے جو اس کے کان میں آواز جا رہی ہے وہی وہ اس کی زبان سے یعنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ یعنی ایک چیز کوئی چیز پروڈکشن کے لیے ڈالیں کسی فیکٹری کے اندر کوئی مشین میں کوئی چیز ڈالیں وہ ہے ان پٹ اب وہ پروڈکشن کیا نکلے گی وہ آؤٹ پٹ ہے اسی طرح سے دیکھیں کہ کان میں آواز جو ہے ان پٹ ہے اب ان پٹ جب جائے گی تو آؤٹ پٹ تو کچھ ہونا ہی ہے نا اگر ان پٹ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتوں کی آواز کان میں جاتی ہے الحمد للہ آؤٹ پٹ کیا اس کی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں جب مدینے کا تذکرہ ہوتا ہے مدینے کی کوئی بات کرتا ہے مدینے والے کی بات کرتا ہے تو الحمدللہ کانوں میں آواز جاتی ہے تلاوت قرآن مجید کی آواز جاتی ہے کبھی کوئی حج کے سفر مدینہ کی بات ہوتی ہے کبھی کوئی طفاف خانہ کعبہ کی بات کرتا ہے کوئی چند مدینہ کی بات کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے یہ آؤٹ پٹ ہے تو جب ان پٹ اچھی ہے تو آؤٹ پٹ بھی اچھی ہے اسی طرح سے اسی طرح سے اب غور کریں ایک شخص ہے وہ طواف خانہ کعبہ کو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے اب لوگ طواف کر رہے ہیں اس کی آنکھوں سے آنکھوں کے ذریعے سے بھی جا رہے ہیں اس میں آنکھوں والا مدنی نام بھی شامل ہو جائے گا کہ اب آنکھوں کے ذریعے سے ان پٹ ہے اب آنکھوں نے پیغام دیا کہ میں نے کعبہ دیکھا کس کو دیا دماغ کو دیا دماغ کہتا ہے جلوا دل میں بسانے کا قابل کاش میں بھی پہنچوں اور مرشد کے ساتھ طواف کروں تو وہ آنکھوں سے وہ دل کو پیغام گیا دل نے آہ آپ ابری دماغ گئی وہاں سے نمی آنکھوں کی صورت میں آنکھوں سے باہر آ گئی یہ ان پٹ کیا تھا کہ اس نے مدینے کا جلوہ دیکھا اس نے کعبے کا جلوہ دیکھا کانوں سے آواز لب بائی کہ اللہ عمر لب کی آواز آئی یہ ان پٹ تھی آؤٹ پٹ کے ذریعے اس کے آنکھوں سے باہر آ گیا تو اگر یہ اپنی بدخلاقی مطلب یہ رکھیں گے صحبت ایسی لوگوں کی رہے گی تو پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے علی شان ہے کہ جس کا اخلاق برا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین غور کریں عام طور پہ گھروں کے اندر ٹینشنیں ہیں ساس بہو کے جھگڑے ہیں نند بھاوت کے جھگڑے ہیں اسی طرح سے دیورانی جیٹھانی کے معاملات ہیں اور بالخصوص جو اا اا ہماری اسلامی بہنیں ہیں کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں ساس کہتی مجھے نہیں پوچھتا کوئی پوچھتا یا کوئی شخص بزرگ ہو جاتا ہے بڑی عمر میں چلا جاتا ہے وہ کہتا مجھے کو نہیں پوچھتا مجھے اکیلا کر دیا مجھے چار پے پہ ڈال دیا ہے تو پچھلے دنوں امیر طریقہ سنت دامت براکات نے بزرگوں کا مدنی مذاکرہ بھی فرمایا امیر علیہ سنت دامت براکیا ایک انقلاب تھا ایک تاریخی تھا کہ دنیا کے اندر بزرگوں جی بزرگوں کے حقوق پر بات کی جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر امیر سنت نے بچوں کو بھی سمجھایا ان کے اور ان کے بزرگوں کو بھی سمجھایا چونکہ امیر سنت ایک دن کے بچے سے لے کر یہ سو سال کے بوڑھے لوگوں میں مقبول ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس وقت مقبول ترین ہستی شیخ تریقت امیر علیہ سنت دامد برکات کی ذات ہے کیونکہ آپ کے حسن اخلاق الحمدللہ اس وقت موجودہ کے اندر اب غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق برا ہوگا وہ تنہا رہ جائے گا نگرانی شورا فرماتے ہیں کہ شیخ تریقت امیر علیہ سنت کو اللہ تعالی نے وہ عزت دی ہے کہ آپ کے دشمنوں میں بھی آپ کے کردار پر کوئی بات کرنے والا نہیں بے شک الحمدللہ. بے شک اب نا عام طور پر میرے شیخ حرکت امیر اللہ سنت نے متوس مدنی مذاکرے میں بزرگوں میں اسی طرح توجہ دلائی اور میرے اکال اصلاح تو اب امیر اللہ سنت کی گفتگو بات کرنا مگر جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو امیر اللہ سنت کا کلام ہمیں حدیثوں کے مطابق لگتا ہے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں امیر اللہ سنت کا کلام ہمیں صحابۂ کلام علیہ کے اقوال کے مطابق لگتا ہے جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں امیر اللہ سنت دامد برکات العلیہ کا کلام یہ قرآن پاک کی آیات کی مطابق لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جس کا اخلاق برا ہوگا وہ تنہا رہ جائے گا اور جس کے رنج و غم زیادہ ہوں گے اس کا بدن بیمار ہو جائے گا جو لوگوں کو ملامت کرے گا اس کی بزرگی جاتی رہے گی اور مربت ختم ہو جائے گی اب یہ دیکھیے کس قدر مطلب مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اور ناظرات کے جو بھی ہیں وہ غور کریں اس پر کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں پوچھتا کوئی نہیں ہے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا لوگ کوئی میرا دوست نہیں ہے کوئی میرا واقف نہیں ہے میں بالکل یہ بعضو روحانی علاج کے سلسلے میں لوگ آتے ہیں کہ جی وہ پوچھتے ہیں جی فرسٹریشن ہو گئی مجھے مجھے ڈپریشن ہو گیا جی تو اس کا علاج تو میرے اکالی سلا تو سلام نے حدیث پاک میں دیا نا جی جس کا اخلاق برا ہوگا وہ تنہا رہ جائے گا اس کو کوئی نہیں پوچھے گا اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا, اس کا کوئی دار نہیں ہوگا, اس کو کوئی نہیں پوچھنے آئے گا اور جس کے رنج زیادہ ہوں گے اس کا جسم بدن بیمار ہو جائے گا اور جو لوگوں کو ملامت کرے گا اس کی بزرگی ختم ہو جائے گی اب ملامت کرے گا یہ بھی خراب ہے وہ بھی برا ہے یہ بھی برا ہے یہ بھی برا ہے تو میں اپنی طرف کیا دیکھوں تو یہاں پہ ایک سوال آئے کہ بدئی نام کے حوالے سے یہ کہ جیسے آپ نے کہا مدع نام شروع میں سنایا تھا تو سوال یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کو کہا گیا کہ ہر چھوٹے بڑے کو آپ کہہ کے بلانا ہے والدہ کو پھر کہا گیا کہ بچوں کو اور اگر ہیں تو بچوں کی امی کو مطلب بچے ہیں تو ان کو اور ان کی بچوں کی امی کو بھی آپ کہہ کے بلانا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو بڑوں کو تو آپ کہہ کے بلا لیں اب اپنے ہی بچوں کو بھی آپ کہہ کے اور بچوں کی امی کو تو آپ کہہ کے بلاتے ہوئے بسا کو اور حیاسی بھی آتی ہے تو اب کیسے ان کو آپ کہہ کے کیسے زین بنے یہ امیر عالت سنت دامد برکات یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری نفسیات سے واقف ہے کہ یعنی ہمارا یہ مشاہدہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ عموما اسلام بھائی جو ہوتے ہیں وہ باہر تو مقصد تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں تھوڑا سا اخلاقیات کے معاملات میں جو ہے نا مقصد ہو جاتی ہے ترکیب لیکن گھر میں ہو سکتا ہے بعض اوقات بھی تو طلاق کا سلسلہ رہتا ہو بالخصوص بچوں کے جیسا آپ نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ کیسے ہو اسی طرح امیر صورت نے آپ نے ملاحظہ کیا مدنی نامے دو کا تذکرہ کیا نا اپنی امی اور اگر ہیں تو اپنے بچوں کی امی جی تو امی کے جی ساتھ تو عموماً زیادہ فریشپ ہوتی ہے آ, اولاد کی تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ ان سے جو ہے تو چڑا کا سلسلہ رہتا ہے تو امیرا علیہ اللہ دامہ زرکات والے نے وہ ہے ہماری نفس پر ہاتھ رکھا ہے کہ باہر تو باہر گھر میں بھی آپ جناب سے گفتگو کرنی ہے اب اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمارے رقر شعرا نے تربیت فرمائی کہ جیسے گھر کا بڑا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے گھر کے جو اس کے ماتحت افراد ہیں جو اس کے بچے ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں تو ان کی شریعت کے مطابق تربیت کریں اب میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے رد کرتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی چاہے چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو اگر آپ اس سے آپ کہہ کر مخاطب ہوں گے تو کیا وہ آپ سے جواب دے گا یا تو سے جواب دے گا تو میرا خیال آپ کا جواب یہ ہوگا کہ وہ آپ ہی سے جواب دے گا جیسے کہ جو وہ سنے گا وہی وہ بولے بالکل تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جس سے آپ جناب سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ ہی سے جو ہے وہ جواب کی اس کی ترکیب ہوتی ہے اب گھر میں بچے اگر آپ جناب سے بات کرتے ہوں گے تو یہی بچے جب باہر جائیں گے اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھا اپنے جو بڑے ہوں گے بزرگ ہوں گے ان کے ساتھ بھی ان کا آپ جناب کا ہی ایک سلسلہ رہے گا اور بالخوص بچوں کی امی کے ساتھ بھی فری شپ والا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اگر آپ جناب کے ساتھ ہی گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا جو وقار ہے وہ ہمارے گھر میں بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا اور اس سے دین کے کام میں مدد ملے گی جیسا کہ اس اسلائی میں نے بڑی اچھی ایک بدری بہار فرمائی ارشاد فرمائی کہ جب یہ مدنی نام میں نے پڑھا تو ظاہر عادت تو نہیں تھی شروع سے ہی تو تکار والی جیسی صحبتیں ملی تو ابے تبے اور تو تکار والا لے جاتا مدنی نام پر عمل کرنے کا سلسلہ ہوا الحمد للہ مدن پڑھنا شروع کیے عمل کا جذبہ بڑا جب اس مدنی نام پر پہنچا کہ گھر میں بھی آپ سے بات کرنی تو اب میں سوچوں گی میں کس سے بات کروں میں تو سب سے ٹور تکار سے بات کرتا ہوں تو انہوں نے کہا میں امی سے شروع کرتا ہوں اب والدہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ گویا کہ یہ سمجھ لیں گے اس مدنی نام پر انہوں نے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ مشک کس طرح کرتے ہیں عمل کرنے کی تو انہوں نے والدہ سے جب تھوڑے تھوڑے کچھ کچھ جملے آپ جناب سے بولنا شروع کیے تو اب ان کی والدہ نے نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ مجھ سے جو نا پہلے تو تو سے بات کرتا تھا اب یہ آپ جناب سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ ابھی کیا بات کرتے آ جائیں ان کی والدہ نے ان سے آپ سے بات کرنا شروع کر دی اور نہ صرف ان سے آپ جناب سے بات شروع کر دی بلکہ ان کے بھائیوں دیگر بھائیوں سے بات شروع کر دی اور یوں ان کے گھر میں الحمدللہ للہ آپ جناب سے گفتگو کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا الحمد تو یہ گھر میں جو امیر سنت نے ارشاد فرمایا بہت سارے مدنی انعامات میں امیر سنت نے گھر کا تذکرہ فرمایا بالخصوص گھر میں کیونکہ ہماری ایک تعداد ہے جو باہر تو مقصد یہ سمجھ لیجیے کہ عمل کر پاتی ہے لیکن گھر میں چونکہ مطلب فری شپ ہوتی ہے ایک فرینڈ شپ والا ماحول ہوتا ہے تو وہ عمل ہو نہیں پاتا گھر میں اتنا زیادہ محتاط ہوتے نہیں ہیں اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امیر عالیہ سنت نام اور برکات مالیہ یہ جو بھی مدنی انعامت ہمیں عطا فرماتے ہیں الحمد للہ تم سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ فرماتے ہیں حمدلللہ تو حمدلللہ جیسا کہ امیر سنت نے مدن مذاق فرمایا میں تو اپنے بنواسی اب امیرہ علیہ سنت کی نواسی جب وہ اپنی نواسوں سے آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہم کیا اپنے بچوں سے بات نہیں کر سکتے کیا اپنے بچوں کی امی سے بات نہیں کر سکتے کیا ہم اپنی امی جو کہ بڑی عزتوں ایک مرتبہ والا مقام ہے ان کا والدہ کے لیے تو آدھے سے مبارکہ میں فضائل کتنے وارد ہوئے ہیں تو کیا ان سے ہم بات نہیں کر سکتے یقین کر سکتے کرنا چاہیے تو اس کے لیے مشق کی حاجت ہے تھوڑی شروع میں لجاجت ہوگی شرم آئے گی کہ میں کیسے بات کروں کس طرح بات کروں تو اس کے لیے ہمیں مدنی نامات کی مجلس کی طرف سے قاعدہ بھی ملا ہوا ہے کہ بعض ایسے مدنی انعامات ہیں جن کا تعلق انسان کی عادت سے ہے یعنی عادت سے ہے اب یہ آپ جناب سے بات کرنا یا تو تکار سے بات کرنا یہ عادت سے تعلق رکھتا ہے تو ظاہر یک دم تو عادت نہیں بدلے گی آہستہ آہستہ مشق کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے آسانی کے لیے ہمیں مجلس کی طرف سے یہ رعایت دی گئی ہے کہ دوران کوشش اگر مثال کے طور پہ میں یاد کروں کہ گھر کے اگر پانچ چھ افراد ہیں تو ان میں سے اگر ایک سے بھی شروع کر دی آپ جناب سے بات اور مکمل بھی نہ کیے اگر تھوڑی بہت بھی آپ سے شروع کر دی تو یہ اس کا عمل مانا جائے گا کیونکہ اب اس نے کوشش شروع کر دی اب تدریج کوشش کو بڑھاتا چلا جائے اسی طرح جو اپنے سے بڑے ہیں والدہ والد بڑے بھائی بالخصوص ان کے ساتھ تو فوراً آپ سے جناب سے گفتگو شروع کر دے کہ ان سے تو آپ جناب سے بات کرنے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ فیلنگ نہیں ہوتی لجازت نہیں آتی لیکن بچوں کے ساتھ بھی شروع کریں انشاءاللہ بچوں کی امی کے ساتھ بھی شروع کریں آپ دیکھیں گے گھر کے اندر کیسا مدنی ماحول قائم ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کے بچے ہمارے بچے ہمارے گھر کے افراد جو ہیں اللہ ایک با اخلاق و با کردار مسلمان برکر ان شاء یہ معاشرے میں ابھریں گے مرے مرے طریقہ تنبیر حال سنت دامد براقات رسالہ بریلی سے مدینہ سلام میں سلام. امام اہل سنت مولانا حافظ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمت الرحمن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک بار مولانا حمید الرحمن علیہ رحمۃ اللہ منان نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرتے مجھ سے ارشاد فرمایا مجھ سے فرمایا آمد. کہ میں ان دنوں چھوٹا بچہ تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی مجھے بھی اور ہر بچے سے آپ کہہ کر ہی گفتگو فرماتے تھے آپ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ بچوں سے بھی آپ کہہ کر گفتگو فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ڈانٹنا جاڑنا اور تو کار آپ کے مزاج مبارک میں نہیں تھا اعلی حضرت کا اخلاق کے کیسا تھا کہ بچوں سے آپ کہہ کر اور بچوں کی امی کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو میرے شیخ طریقہ امیر اللہ سنت العالیہ اپنے رسال احترام میں مسلم میں لکھتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ روسنے سلوک کرے اور اس کو حکمت عملی کے ساتھ چلائیں چنانچہ میٹھے میٹھے آکا صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا فرمان حکمت نشان ہے کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہوں سبحان آپ اب غور کیجئے کہ آپ کہتے ہیں بندہ مردانگی دکھاتا ہے کہ مجھے تو حاکم بنایا گیا ہے اور یہ محکومہ ہے اور میں تو جناب مرد ہوں اور یہ مردانگی دکھاتا ہے اب یہ مردانگی دکھائے گا تو پھر کام چلے گا نہیں میرے شیخ طریقہ دامت برکات فرماتے ہیں کہ اس کو ڈانٹنا شبداد اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے تو آئیے اس کا جواب دیتے ہیں اس کے بعد اپنے سلسلے کو آگے گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ, علیہ کاج کا روک کر ادان کا جواب دیجیے ٹھیروں نے کیا کمائیے اللہ اکبر اللہ اکبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله والله اشهد ان لا اله الا الله اشهد إلا الله أشهد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 نو فون حي على الفلاح حولا ولا قوته حي على الفلاح حي على الفلاح ولا قوته الله الله اللهم هو الضور الله لا اله الا الله لا اله الا الله عليك يا رسول الله, الله. وعلى آلك ورحبك يا حبيب الله اللهم ربنا لي شعر دي الثامة وصلات القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. وضعته مقاما محمودا الذي وعزته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف المين برحمتك يا أرحم الراحمين أصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے نیک بننے کا نسخہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے ان شاء اللہ تبار کو بطالا اگلے سلسلے میں اگلے مدنی نام کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ یہ سلسلہ دیکھتے رہیے مدنی نامات پر عمل کی اگر آپ اجازت دیں تو میں دو چیزوں کا ضرور میں یہ چاہ رہا تھا کہ مدنی یہ جو آج اس کا سلسلہ ہوا اس کو دیکھ کر ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں تو یہ تو ہمارے مغلیہ کے دعوت اسلامی نے تربیت فرمائی تو میں چند چیزوں کے بارے میں مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو اپنائیں یقینا بچوں کی تربیت ہر گھر کا مسئلہ ہے جو بچوں کی امی کے ساتھ نوک جھوک ہر گھر کا مسئلہ ہے ساس بہو کے معاملات گھروں کے اندر ہیں اور دیورانی جٹھانی کے مسائل ہیں تو شیخ طریقہ امیر اللہ سنت دامت برکاتہ میں کی وی سی ڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے یہ اگر مدنی چینل کے ناظرین اس کو حاصل کر رہے ہیں دعوت اس ویب ویبسائٹ سے حاصل کر رہے ہیں مقبوط المدینہ سے حاصل کریں لازمی بہت انقلاب برپا کیا ہے اس وی سی ڈی نے گھروں کے اندر امن قائم کرنے کے اندر اور جو امیر اللہ سنت کا رسالہ احترام مسلم اس کا تو ہر گھر میں درس ہونا چاہیے اور ہر گھر میں بھی ویکلی درس ہونا چاہیے اور دوسرا یہ دعوت اسلامی کے مقبول المدینہ سے ایک سلسلہ ہے تذکرہ امیر میرا سنت اس میں ایک رسالہ سنت ای نکاح کے متعلق ہے اگر کوئی اسلام بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وہ بچوں کی امی سے آپ جناب کہتے ہو حیا آتی ہے یا میرے گھر کے اندر نوک جوک ہو جاتی ہے بعض وقت لڑائی جھگڑے کا طلاق کا معاملہ پہنچ جاتے ہیں تو اگر واقعی یہ سنت نکاح پڑھ لیں اور اس کو غور سے پڑھ لیں کہ اپنے بچوں کی امی کو کیسے چلانا ہے اللہ اکبر میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت دامت برآدم عالیہ نے اس کے بھی انیس مدنی پھولس میں عطا فرمائے کہ زوجہ کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے بچوں کی امی سے کیسے چلانا ہے تو یہ جو مقبول المدینہ سے رسائل ہیں جو میں نے عرض کیا فی سی ڈی ہے امیر اللہ سنت کے بیانات اور مدنی چینل دیکھتے رہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ پریکٹس میکس ا مین پرفیکٹ انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی جزاک اللہ خیل. اللہ تعالی ہم سب کو جو رکن شورا نے ہمیں ابھی فرمایا کہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے اور احترام مسلم رسالہ یہ دونوں حاصل کرنے اور اپنے گھر میں وہ وی سی ڈی دی دیکھنے اور یہ رسالہ اس کا درس جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل کر کے اور بالخصوص مدرینامات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان اگلے سلسلے میں اگلے مدرینام کے ساتھ حاضر ہوں گے ہم سب کو اجازت دیجیے اللہ تعالی ہم سب کو مد انعامات کامل بنائے وسلم <تصفح>